چھٹا نقطہ یہاں پر یہ ہے اس طرح مصاب سوری حفظہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے کہ جو تنظیمیں اس وقت موجود ہیں یا جن کے ڈھانچے اس وقت موجود ہیں جیسے مصر سے آئے اور بلا شام اس کے علاوہ اور دوسری بہت ساری تنظیمیں جو مختلف ممالک سے آئی ہیں یا جو اب دوبارہ اپنے آپ کو قائم کرنا چاہتی ہیں جیسے کہ شمالی افریقہ کی تنظیمیں ہیں الجزائرلیبیا وغیرہ یہ بھی سب زمینی حقائق سے بہت دور ہیں مارکے اور جنگ کے تقاضوں سے بہت دور ہیں یہ اور نئے عالمی جنگ کے شعلے اور استخباراتی جاسوسی جال ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور یہ ختم ہو جائیں گے واللہ عالم بابل المرجع وال یہ استاد محترم ابو صاحب سوری حفیظ اللہ کے افکار تھے جنہیں انہوں نے چھ نقطوں میں بیان کیا کہ یہ افکار میرے ذہن میں انیس سو نوے میں پیدا ہوتے رہے اور میں یہ سوچتا رہا کہ اب کچھ کرنا چاہیے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ انیس سو نوے کے اس مرحلے میں ان باتوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے اور ہمارا مقصد اب یہاں پر پورا نہیں ہو سکتا یعنی پشاور اور افغانستان کے مواصرات میں ولی الصف افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حالانکہ یہ پشاور اور افغانستان کے ماسکرات یہ مجاہدین اور جہاد کا ایک مرکز ہے لیکن یہاں پر بھی ہماری ان باتوں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے جیسے اب ہم نے بعض باتیں کی تو شاید باساتھیوں کو نہیں سمجھ میں آئیں گی کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے اب تو وہ طبقہ کم ہے جو ہماری مخالفت کرتا ہے اس لیے کیا تو 2014 چودہ ہے اور بہت کچھ ہو چکا ہے الحمدللہ اور مجاہدین مکمل طور پر اگر نہ ہو اکثر مجاہدین جو ہے اصل دشمن کی طرف متوجہ ہیں اور حقیقی دشمن کو مارنے کی اور توڑنے کی کوششوں میں مصروف ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں جو جہاد جاری ہے اس میں بھی الحمد مجاہدین ان مرتدین کو کمزور کر کے امریکہ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں ملی اردو کے خلاف جو جنگ ہے اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ان کو کمزور کر کے امریکہ کو کمزور کیا جائے اور بھگایا جائے ان کو یہاں سے یا سوریا میں عراق میں جو جنگ جاری ہے وہ بھی اصل میں امریکہ کے خلاف تھی اور سوریا میں جو جنگ جاری ہے یہ نصیروں کے خلاف ہے جو کہ اس زمانے کے شیعہ جو کہ یہودی اور نسرانیوں کے قریب ترین دوست ہیں اور سوریا ان شیعوں کے لیے پھیپڑے کا کردار ادا کرتا ہے بات سمجھ میں آ سوریا شیعہ ممالک کے لیے پھیپڑے کا کردار ادا کرتا ہے پھیپڑا نہ ہو تو سانس نہیں لے سکتا انسان اسی طرح سوریا کی ہلاکت سوریا کی تباہی انشاء اللہ تمام شیعوں کی تباہی ہوگی اور جب آپ شیعوں کو ان شاء اللہ تباہ کر لیں گے تو بیت المقدس ان شاء اللہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا بات سمجھ رہی ہے اس وقت جو جنگ جاری ہے یہ عالمی جہاد ہے افکار میں کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں الحمد اور مجاہدین بھی اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھ کر امریکہ کو نشانہ بنا رہے ہیں یہودیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں عیسائیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں کفر کے بڑے بڑے سرداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں اصل دشمن کی طرف حقیقی دشمن کی طرف الحمدللہ مجاہدین متوجہ ہو چکے ہیں لیکن یہ باتیں انیس میں کہنے کی نہیں تھی اور یہ مطلوب اور یہ جو مقصد تھا یہ غیر ممکن تھا استاد فرما رہے ہیں یہاں پر استاد یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ یاد ہے کہ پشاور حضرت شیخ جلال الدین حقانی صاحب کے گھر کی چھت پر بیٹھ کر ہم نے ایک دفعہ مباحثہ کیا تھا اور اس وقت چاندنی رات میں تاریخی اور جہادی افکار رکھنے والی ایک شخصیت کے ساتھ میں نے مباحثہ کیا تھا جلال الدین حقانی صاحب کے پشاور والے گھر کی چھت پر بیٹھ کر اس وقت میں نے یہ محسوس کیا کہ میرے افکار کی طرح افکار ان کے ذہن میں بھی موجود ہیں پھر میں نے ان کے ساتھ یہ اتفاق کیا کہ اور بھی بیٹھیں گے اور مجلسیں کریں گے اور ہم نے دو مجلسیں کی جس میں منتخب قسم کے ساتھیوں کو ہم نے دعوت دی اور ان کے ساتھ اس موضوع پر بات ہوئی کہ اب ہمیں جنگ کے رخ کو موڑنا ہے یہ اپنے اپنے ممالک میں جہاد کے سلسلے کو عالمی جہاد کے سلسلے کی طرف لے جانا ہے اور عالمی رخ دینا ہے خصوصی طور پر اب چونکہ شیخ عبداللہ اعظم رحم اللہ بھی شہید کیے جا چکے ہیں اور میڈیا پر اور میڈیا پر مسلسل مجاہدین کے خلاف جاری ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے مجاہدین کو سرکش کہا متمردین اور پھر ان کو منشقین یعنی دنیا سے علاحدہ رہنے والے کہا اور پھر ان کے رہابین دہشت گرد قرار دیا اور اس طرح ایک ڈرامائی طریقے سے عرب افغان کا نام جو ہے تبدیل ہوتا گیا پہلے ہم عرب افغان تھے جو نام انہوں نے لگایا تھا ہمارے اوپر اور اس پر ہمیں فخر ہے استاد نے دوسری جگہ میں یہ کہا ہے کہ یہ نام ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ایک افغان قوم جو کہ غیرت مند قوم ہے اس کی طرف ہماری نسبت ہے ہم اس پر فخر کرتے ہیں لیکن یہ افغان عرب کا نام جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے دہشت گردی کے لقب سے تبدیل ہو گیا استاد مصاب سوری حافظہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ایک دوست کو یہ کہا تھا اس زمانے میں کہ میرے دل و دماغ میں کچھ ایسے افکار پیدا ہو رہے ہیں جنہیں میں ٹھیک سمجھتا ہوں اور مجھے خوف ہے کہ اگر ہم کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہ کریں تو حالات خراب ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایسے افکار ہیں کہ جن کو اب پیش نہیں کیا جا سکتا بلکہ اگر پیش کیا جائے تو بہت زیادہ فتنے اور بہت زیادہ مسائل کا سبب بن سکتا ہے افغانستان کے عرب مجاہدین کے طبقے میں انیس سو اکانوے کی ابتدا میں کاش کے میرے اندر یہ جرت ہوتی تو میں جہادی تنظیموں کے بڑوں کو اور مجاہدین کے رہبروں کو جمع کر کے مختصر الفاظ میں یوں کہتا خلاب مصاب سوری حفظہ اللہ کی بات ہے یہ اما الاسلامی یا فقط افلست اسلامی انقلابی تحریکیں تو دیوالیہ ہو چکی ہیں اور قریب اسلامی انقلابی تحریکوں کے اکثر رہنما اور اکثر جماعتیں دشمن کے ساتھ بیٹھی ہوں گی یا منحرف ہونے کے بعد وہ اس پر مطمئن ہوں گے کہ انہوں نے اپنا منحج چھوڑ دیا ہوگا تو مکمل اطمینان کے ساتھ دشمن کے ساتھ چلے جائیں گے یا وہ عملی طور پر مجبور ہوں گے تاکہ اس نئے عالمی نظام میں ان کو بھی اپنی کوئی جگہ مل جائے لیا خرہ جہاد المواجہ وہ اس لیے کہ دوسرا جو آپشن ہے دوسرا جو راستہ ہے وہ کیا ہے وہ جہاد ہے اور مقابلہ کرنا ہے اور وہ تو اسے چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں مت سمجھ میں غیر جہادی انقلابی تحریکوں کی بات تو ہو گئی اما نحنو جہاد اما فامامنا سنتان او سیلف اور ہم جو جہادی حضرات ہیں ہمارے سامنے دو یا تین سال رہتے ہیں تاکہ ہم تحریکی اعتبار سے ایک بند گلی کے اندر گز جائیں اور کوئی کام نہ کر پائیں یا استخباراتی اعتبار سے عملی طور پر ہم بکھر کر رہ جائیں ولا سبیل الطف دہاد المستقبل بے حس ب ذاك اندا کا على ب ترکیز اللہ والعمل العسكري علی ب تفقیر و لام العسکری اور مستقبل کو میرے خیال میں اس طرح قربان نہیں کر دینا چاہیے بلکہ ہمیں فکری اسلوبوں میں تبدیلی لانی چاہیے عسکری اور نشر و اشاعت کے کام میں تبدیلی لانی چاہیے اور تنظیمی ڈھانچے کو بدلنا چاہیے بنیادی طور پر بدلنا چاہیے صرف چند ایک تبدیلیوں سے کچھ نہیں ہوگا مما ادنکمبفائلین لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ کریں گے لم يكن کا بالطبع معقولا ولا والا ممکن تب یہی بات ہے کہ اس زمانے میں یہ معقول بھی نہیں تھا یہ کہنا اور ممکن بھی نہیں تھا اور نہ ہی میرے دماغ میں جو افکار تھے وہ اس درجے تک پختہ تھے وہ ارج ان دالی کا اور مجھے امید ہے کہ وہ وقت اب آ چکا ہے لیکن اس زمانے میں اس کا کہنا خطرے سے خالی اس لیے نہیں تھا کہ میں ان کو خطرے کی گھنٹی تو بجاتا لیکن حل پیش نہ کر سکتا بات سمجھ میں ہے مصیبتوں کا اعلان تو میں ان کے سامنے کر دیتا لیکن نکلنے کے راستے ان کو نہیں سمجھا سکتا تھا بس اس مسئلے کی وجہ سے میرے اندر بھی ضرورت نہیں پیدا ہو سکی اور میں یہ بات نہیں کہہ سکا ورنہ مجھے یہ کہنا چاہیے تھا انیس سو کی ابتدا میں مجھے یہ بات کر دینی چاہیے تھی کہ بھائی مسئلہ یہ ہے لیکن میرے اندر یہ جرت نہیں تھی تو ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں بعض دفعہ انسان کچھ باتیں کہنا چاہتا ہے لیکن نہیں کہہ سکتا تو اس کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اپنے اسباب ہوتے ہیں جیسے استاد محترم یہ فرما رہے ہیں میرے اندر جرت کیوں پیدا نہیں ہو سکی اس لیے کہ میں صرف مسائل پیدا کرتا اس لیے کہ میں صرف مسائل کو بیان کرتا اور اس کے حل بیان نہ کر سکتا تو اور زیادہ مشکلات میں اضافہ ہوتا